جی ابو طالب کے بارے میں معلوم کرنا تھا ہاں ابو طالب کے بارے میں جی کہ ان کے بارے میں صحیح سننی عقیدہ کیا ہے جی جبکہ آپ کا نگاہ بھی انہوں نے ہی پڑھایا تھا اور کیا آپ بت پرست تھے جی کہہ چکے اعلی حضرت فاضل بریلوی کا ایک مسئلے پر مکمل رسالہ پورا فتوا جس کا نام شمول الاسلام اسلام اور بہت ادب رسالہ ہے اور بہت ہی تحقیقی رسالہ میں جو اعلی حضرت نے لکھا وہ آپ کو بتاتا ہوں کہیں ضرورت پڑے تو کتاب بھی فقیر کے پاس حاضر ہے اور بتا دیں اعلی حضرت نے یہ لکھا حضور علیہ السلام نے ابو طالب کو اسلام ایمان کی دعوت دی یہاں تک کہ فرمایا کہ میرے کان میں کلمہ کہہ دو تاکہ کل قیامت میں تمہارا شفیع بن جاؤں یہ اعلی حض کلمات ہیں کلما نہیں پڑھنا تھا نہیں پڑا ایمان نہیں لانا تھا نہیں لائے اور گناہ وہ کیا جس کی نجات نہیں یہ آدھا فاضل بریلوی کا فتویٰ اس میں علماء کا اختلاف ہے بعض حضرات جو ہیں وہ ان کا ایمان ثابت کرتے ہیں کہ جب حضور کی انہوں نے اتنی حمایت کی وغیرہ وغیرہ تو اس سے ان کو کچھ نہ کچھ رعایت ملنی چاہیے اور آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے اسلام قبل جب آدمی اسلام ہی قبل نہ کرے اسے رعایت کیا ملے گی پھر بھی حدیثوں سے آل حضر حاضری نقل فرمایا کہ حضور کی پرورش حضور کی حمایت سے ان کو اتنا فائدہ ضرور ملے گا کہ وہ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب ان کو دیا جائے گا لیکن وہ ہلکا عذاب بھی کیا ہے جہنم تو ہم خالی سنتے ہیں عذاب کیا ہے قرآن مجید سے سنیے فرمافت نار لتی وقوع ہی جا رہا اور عیدت جب آپ چولا جلاتے ہیں کوئی نہ کوئی اس میں ایندھن تو ہوتا ہے نا اصل گیس ہے بجلی ہے لکڑی ہے کوئلہ اتنا بڑا جہنم جب دہکایا جائے گا تو جہنم کا ایندھن کیا ہے تو فرمایا کہ جہنم کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں جس سے جہنم دہکائی جائے اور سب سے کم عذاب جہنم کا یہ ہے کہ آگ کے جوتے پہنا دیے جائیں گے جس سے دماغ ایسا کھولے گا جیسے ہنڈیا کھولتی ہے یہ کم عذاب یہ بھی حضور علیہ السلام کی حمایت میں ان کو یہ عذاب اس کی دوسری مثال آئی ہے آپ بارہ سنا ہوگا بخاری شریف میں حدیث ہے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے متعلق وہ یہ ہے کہ ابو لہب نے حضور علیہ السلام کی پیدائش کی خوشی میں اپنی لونڈی جس کا نام صعیبہ تھا جس کا تلفظ لوگوں نے بگاڑ کر صوبیا کر دیا اصل تو تلفظ ہے صویبہ یہ سا سے ہے نے حضور کو آن کر کے آن کر کے حضرت عباس رضی اللہ کو آن, آن کر کے ابو لہب کو اس کی لونڈی نے ابو لہب کو آن کر اس نے کہا تمہارے یہاں بھتیجا پیدا ہوا ابو لہب رشتے کے اعتبار سگے چچا تھا لونڈی نے جب یہ کہا تو آپ نے دہنی ہاتھ کے انگلی کے اشارے سے کہا کہ تُو نے چونکہ خوشخبری دی ہے بھتیجا ہونے کی تو آزاد اس اشارہ کیا کہ آزاد اور ایک روایت میں یہ ہے کہ حضور کی جو دائیاں ہیں ان دائیوں میں حضرت صویبا کا نام بھی ہے کہ حضرت صعیبہ نے حضور علیہ السلام کو دودھ بھی پلایا یہ اللہ کی حکمت دیکھی ہے صویبا لونڈی تھی اللہ کی حکمت دیکھیں کہ آزاد ہو گئی آزاد ہونے کے بعد دودھ پلایا ایک حکمت یہ تھی کہ کوئی کمبت یہ کہتا کہ تم اپنے نبی کی بات کر جو امام میں سعید العمیہ ان کو دیکھے لونڈی نے دودھ پلایا اللہ کی حکمت دیکھی کہ ان کے دودھ پلانے سے پہلے اللہ نے اسے آزاد کرا لیا تاکہ کوئی الزام نہ لگائے کہ حضور علیہ السلام نے کسی لوڈی کا دودھ پیا اور اس کے بعد وہ آزاد ہو گئی اس نے حضور علیہ السلام کو کب تک دودھ پلایا جب تک کہ آپ حضرت حلیمہ سادیا کے حوالے نہیں کیے کہ اس وقت تک صبح ان کو دودھ پلاتی رہی حضرت عباس سگے بھائی ابو لاکھ کے جب وہ مرا تو اسے خواب میں دیکھ کر پوچھا کہو کیا گزری کیسا معاملہ کا کچھ مت پوچھو سخت عذاب میں مگر جب پیر کا دن آتا ہے اپنی اس انگلی کو منہ میں رکھتا ہوں تو میرے عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے کیوں ہو جاتی ہے کہ میں نے حضور علیہ السلام کی پیدائش پر اس انگلی کے اشارے سے شعیبا کو آزاد کیا تھا اس لیے عذاب میں کمی ہو جاتی شاہ عبدالحق الحق محدودی رحمت اللہ تعالی اس حدیث پر کلام کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک کافر کو حضور علیہ السلاۃ وسلام کی ولادت کی خوشی منانے کا جب اتنا فائدہ ہوا تو جو مومنین میلاد مناتے حضور علیہ السلام کو ان کے ثواب کا کون اندازہ لگوا سکتا ہے ان کے ثواب کا کیا اندازہ ورنہ اس کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی جنت امیم میں اسے جگہ عطا فرمائے جو حضور علیہ السلام کا میلاد مناتا اب دیکھیے کافر کو کچھ فائدہ ہوا حضور علیہ السلام و سلام کے ساتھ براہ راست بھلائی نہیں صرف حضور کی خوشی میں لونڈی کو آزاد کیا یہ حضور علیہ السلام کا خاصہ تو مذہب اہل سنت ہی ہے ہم چونکہ اعلی حضر فاضل بریلوی کو فالو کرتے ہیں ان کی پیروی کرتے ہیں تو شمول الاسلام میں بھرپور فتویٰ موجود ہے اور دو رسالے ایمان ابھی طالب سے متعلق فاضل بریلوی کے نہایت مدل اور مفصل موجود ہیں وہ دونوں بھی ہمارے پاس ہیں اور اس میں امام اہل سنت کا مسئلہ یہی ہے کہ ابو طالب کا ایمان لانا ہماری کتابوں سے ثابت نہیں